سورت النساء آیت اٹتالیس ان ومن ری وغیر فقد بلفتر میں نوئی میں مشرق کے لیے بالکل بخشش نہیں اس کی سزا دائمی عذاب ہے البتہ شرک سے نیچے جو گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ سب قابل معافی ہیں اللہ تعالی جس کی مغفرت چاہے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے کچھ عذاب دے کر یا بلا عذاب دیئے اشارہ اس طرف ہے کہ یہود چونکہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اس لیے وہ مغفرت کی توقع نہ رکھیں